أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون <تصفيق> أرجين لوغو إلم كو إلمور إيمان دياغا وكهنج يكيناً تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوہے محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے اور لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے اِذِ الَّذِينَ وَلَا هُمْ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے کہا جائے گا وَنَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَتٍ لَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر مثال بیان کر دی ہے اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو نرے جھوٹے ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے فصبر ان وعد اللہ حق ولا الذين لا يوقنون لہذا آپ صبر کیجیے بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کو وہ لوگ ہلکا مطلب بے صبر نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جس جس طرح یہ علماء دنیا میں بھی سمجھاتے رہے تھے پھر کتاب اللہ سے مراد اللہ کا علم اور اس کا فیصلہ ہے یعنی لوہے محفوظ پھر یعنی پیدائش کے دن سے قیامت کے دن تک پھر کیوں آئے گی بلکہ استحضاء اور تکزیب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے پھر یعنی انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ و اطاعت کے ذریعے سے کتابِ الہی کا ازالہ کر لو پھر جن سے اللہ کی توحید کا اس بات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اسی طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان نمایاں ہوتا ہے پھر وہ قرآن وہ قرآن کریم کی پیش کردہ کوئی دلیل ہو یا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ وغیرہ پھر یعنی جادو وغیرہ کے پیروکار مطلب یہ ہے کہ بڑی سی مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھ لیں تب بھی ایمان بہرحال نہیں لائیں گے کیوں اس کی وجہ آگے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفر و تیان اس آخری حد کو پہنچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام رستے ان کے لیے مسدود ہیں پھر یعنی ان کے مخالفت و انعت پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً حق ہے جو بہر صورت پورا ہوگا پھر یعنی آپ کو غزب ناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے یا مداہنت پر مجبور نہ کر دیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے سر منہ انحراف نہ کریں سمعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے روم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 لام میم حروف مقطعات جن کی وائنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں الْكِتَابِ الْحَكِيمِ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں ہدََ الحمتین جو نیک کاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اللہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دل فریب غافل کر دینے والا کلام خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ مطلب دین سے گمراہ کریں اور اس کا مزاق اڑائیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرَا اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں گویا گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں خالدین فیہا وعد اللہ حقا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے ونهاد غلب خوب هكمة طوالها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض عواسية تميد بكم وبث فيها من كل دابة من فيها من كل زوج اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے تم انہیں دیکھتے ہو اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لے ہلنے جلنے نہ لگے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے ہلنے جلنے نہ لگے اور اس نے اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے اور ہم نے آسمان سے نازل کیا پانی پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی و مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تاہم بعض مفسرین نے اس کے دو بڑے اہم فوائد بیان کیے ہیں ایک یہ کہ یہ قرآن اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تالیف پایا ہے جس کی مثل تالیف پیش کرنے سے عرب آجز آ گئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے جو شریعت و لے کر آیا ہے انسان اس کا محتاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی تکمیل اسی شریعت سے ممکن ہے دوسرا یہ کہ مشرقین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ کہ مباد مبادہ وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جائیں کیونکہ یہ انداز بیان نیا اور اچھوتا تھا بہوالے ایسر و اللّہ اعلم پھر لیل محسنین محسن کی جمع ہے اس کے ایک معنی تو ہے احسان کرنے والا والدین کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ مستحقین اور ضرورت مندوں کے ساتھ دوسری معنی ہے نیکیا کرنے والا یعنی برائیوں سے مشتنب اور نیک و کار تیسرے معنی ہے اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خوشو و خضو کے ساتھ کرنے والا جس طرح حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے ان تعبود اللہ کہ ان کا تراہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے قرآن ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں اس لیے یہاں اس طرح فرمایا پھر نماز زکوٰۃ اور آخرت پر یقین یہ تینوں نہایت اہم ہیں اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا ورنہ محسنین و متقین تمام فرائض و سنن بلکہ مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں پھر فلاح کامیابی کے مفہوم کے لیے دیکھیے سور بکرا سور بقرہ اور سور مومنون کا آغاز پھر اہل سعادت جو کتاب الہی سے راہ یاب اور اس کے سما سے فیض یاب ہوتے ہیں ان کے ذکر کے بعد ان اہل شکاوت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں البتہ ساز و موسیقہ نغمہ و سرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اس کا ساز و سامان اعلات ساز و موسیقہ اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے اس میں قصے سے کہانیاں افسانے ڈرامے ناول اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سب ہی آ جاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو ٹی وی وی سی آر ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی اہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں اس اعتبار سے اس میں گلوکار گلوکارائیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل فنکار فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب خوش اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں پھر ان تمام چیزوں سے یقیناً انسان اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور تین کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بھی بناتے ہیں پھر ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت ادارے اخبارات کے مالکان اہل قلم اور فیچر نگار بھی اسی رسوہ کن عذاب کے مستحق ہوں گے آئدن اللہ عمین پھر یہ اس شخص کا حال ہے جو مذکورہ لہو لائب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے وہ آیات قرآنیا اللہ اور رسول کی باتیں سن کر بہرا بن جاتا ہے حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا اور اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایضا محسوس کرتا ہے اس لیے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وقرن کی معنی ہے کانوں میں ایسا بوجھ جو اسے سننے سے محروم کر دے پھر یعنی یقینا پورا ہوگا اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللّہ خلیف المید بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا پھر ترونا اگر عمدن دن دن کی صفت ہو تو معنی ہوں گے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو یعنی آسمان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے رواس یا راسیت کی جمع ہے جس کے معنی سیابیتا کے ہیں یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین ثابت رہے یعنی حرکت نہ کرے اس لیے آگے فرمایا تمید بکم یعنی یعنی کلاحت ان تمید تمیل بکم اول اللہ تمید یعنی اس بات کی ناپسندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے یہ اس لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جہازوں میں بڑے بڑے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے پھر یعنی انواع اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دیے جنہیں انسان کھاتا بھی ہے سواری اور باربرداری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے پھر زوجین جن یہاں صنفن کے معنی میں ہے یعنی ہر قسم کے غلے اور میوے پیدا کیے ان کی صفت کریم ان کے حسن لون اور کثرت منافع کی طرف اشارہ کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق ماذا خلق من دونه بلی فی ضلال <تصفيق> یہ تو ہے اللہ کی مخلوق پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا ہے کچھ بھی نہیں بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے تعریف کیا ہوا ہے۔ و اذ قال لقمان قَالَ لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اور یاد کریں جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا۔ اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق اس نے سنوک کا حکم دیا ہے اس کے ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ دو سال میں چھوڑانا ہوتا ہے اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر بلاخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ اشارہ ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا پھر یعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو انہیں انہوں نے آسمان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے کوئی ایک چیز تو بتلاؤ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے پھر حضرت لکمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا اس سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا انہوں نے فرمایا راست بازی امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین دو حصے لاؤ وہ پھر بھی وہی زباں وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں, تفسیر بھی نہیں کثیر پھر شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرما برداری پھر اللہ تعالی نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وسیعت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں پھر یہ حضرت لقمان کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی تائید فرما کر اسے بصورت قرآن نازل فرما دیا اور اس کی دلیل وہ ہے جو انام آیت چیاسی کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک ہے کیا تم نے لکمان کی بات نہیں سنی جو اس نے اپنے بیٹے سے کہی ان الشرک لغلم العظیم بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4776 پھر توحید و عبادت الہی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ رحمِ مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے پھر اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے اس سے زیادہ نہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں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 اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير اے میرے پیارے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے اصابك <تصفيق> من عزم اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچتی اس پر صبر کر بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی مومنین کی راہ پھر یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں والوں اہل ایمان کی پیروی اس لیے کرو کہ بلاخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے اور میری ہی طرف سے ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے عمل کی جزا ملنی ہے اگر تم میرے سرستے کی پیروی کرو گے اور مجھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو امید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخ روح ہو گے میری میری عدالت میں سرخروح ہو گئے بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہو گئے سلسلہ کلام حضرت لکمان کی وصیتوں سے متعلق تھا اب آگے پھر وہی وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں جو لکمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھیں درمیان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترزہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لکمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا دوسرا یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں تو ان کی بات نہیں ماننی پھر ان تکو کا مرجع حقیتا ہو تو مطلب گناہ اور اللہ کی نافرمانی والا کلام ہے اور اگر اس کا مرج خصلتن ہو تو مطلب اچھائی یا برائی کی خصلت ہوگا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا یعنی اس کی جزا دے گا اچھے عمل کی اچھی جزا برے عمل کی بری جزا رائے کے دانے کی مثال اس لیے دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جس کا وزن محسوس ہوتا ہے نہ طول میں وہ تراجو کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے اسی طرح چٹان آبادی سے دور جنگل پہاڑ میں مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو بوال مسند احمد تیسری جلد صفحہ نمبر 28 اس لیے کہ وہ لطیف مطلب باریک بین ہے اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے اور خبیر ہے اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے پھر اقامت صلاح امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور مصائب پر صبر کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں پھر یعنی مذکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی کیونکہ عظم محمت کے بغیر تعات مذکورہ پر عمل ممکن نہیں بعض مفسرین کے نزدیک ذیلکہ کا مرجع صبر ہے اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدائد و مصائب اور تان و ملامت نہ گریز ہے اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کر کے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن تھامے رکھا تھامے رکھنا کہ یہ عظم محمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل اعظم محمد کا ایک بڑا ہتھیار اس کے بغیر فریضہ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں